بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اذا جاء نصر الله والفتح جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے سید خلون فی دین اللہ اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں کسبل تو اپنے رب کی ہمد کے ساتھ اس کی تصویر کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے